الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المعين ومن تبعهم بهسان إلى يوم الدين أما بال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون نهترم هضرات ديني بحيوء اور دوستو یہ شابان کا مہینہ چل رہا ہے رمضان چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں اسی لیے آج کے خطبے میں شابان کے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کو سننے سیکھنے سمجھنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کی باتوں کو جمے کے خطبے میں سنتے ہیں گیروں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے دوستو اس مہینے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ موقع کو غنی مت سمجھ کر کے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے اللہ رب العالمین نے سال میں مہینوں میں ہفتوں میں کچھ ایسے ایام رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے خاص سیزن کے مہینے ہیں ان اوقات کو خاص طور سے انتدار کرنا ان کا انتظار کرنا چاہیے اور جب واضح مل جائے ہمیں صحت اور آفیت کے ساتھ تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے انہی میں سے ایک ماہ صابان ہے نبی علیہ سراسام نے شاخ نمایا تقریباً دو صحابہ سے مروی ہے حدیث آپ نے افعل الخیر فإن نفحات من افر الخی ردا من علی من یوسیف اللہ اکبر اللہ کُل نے شاخ نمایا افر الخی ردا رقوم عام دنوں میں تو نیکیہ کرتے ہی رہو نیکیوں کی پابندی کرتے رہو نیکمال کرتے رہو لیکن تحرر اور خاص طور سے ان ایام کا خاص خیال رکھو جو ایام اللہ تعالی نے نیکیوں کے مقصد کے اپنی رحمت اور برکت کے لیے مخصوص کیا ہے فات رحمت ہی عام دنوں میں نیکمال کرو لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ مخصوص ایام جو اللہ نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے لیے مخصوص کیا ہے اور اس لیے وہ کیا ہے کہ تم ان سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاؤ ان ایام کا انتظار کرتے رہو اور جب صحت اور آفیکت کے ساتھ تمہیں ایام مل جائیں تو ان میں خوب زیادہ سے زیادہ نیکامال کرو بھائی اللہ نفحا محمت ہی یو شیب بحا میں بڑے خوش نصیب لوگوں ہیں جو اللہ رب العالمین کے ان رحمتوں اور برکتوں کے سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کو کریں اور نیک اعمال کسرست کریں انہی میں سے دوستوں یہ شابان کا مہینہ ہے نبی علیہ السلاۃ وسلام حضرت عسامہ ابن زید حب رسول اللہ صحت اللہ ہیں میں نے کہا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ سال بھر میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزہ اگر آپ رکھتے ہیں تو سامان کے مہینے میں سامان کے مہینے میں جتنا ہم نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے کبھی اور مہینوں میں رمضان کے علاوہ آپ کو اتنی کسرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اس کی کیا وجہ ہے تو نبی ہے صلی اللہ سامنے ساتھ میں آیا شاہ رن یا پول بین نا جاب رمضان او کما کار بات اصل یہ ہے کہ لوگ اکثر لوگ ماہ شعبان کے روزوں کے روزہ رکھنے میں اور ماہ رمضان سے فائدہ اٹھانے میں پڑی غفلت اور, اور لا پراہی سے کام کرتے ہیں رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں شعبان آتا ہے یوں ہی گزر جاتا ہے اور لوگ شعبان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے زالے شاہ ر اخبل سامان کا مہینہ ایسا ہے کہ لوگ اس مہینے کے روزہ رکھنے میں بڑی گفلت سے کام لیتے ہیں حالانکہ یہ مہینہ جو رجب کے بعد رجب اور رمضان کے درمیان کا سامان کا مہینہ ہے یہ ایسا مہینہ ہے ترفی ہے من العمال زندگی سال بھر کے سارے امان اللہ رب کے ہاں بندوں کے اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں پہلی سامان سے لے کر کے آخری شامان تک یہ پورا مہینہ دس مہینہ ہے اور بندوں کے زندر سال بھر کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں اسی مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں وانا اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب رب, رب کے دربار میں پیش کیے جائیں تو میرا رب ہم کو رودے کی حالت میں اس دن بھی دیکھ لی میں دوستوں اس لیے ہمارا پرندہ یہ تھا ہمارے لیے ضروری یہ تھی کہ ہم کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھتے تاکہ نبی الحسل شام کے سنت پر عمل ہوتا اور پھر فرد روزہ رکھنے کے پہلے پہلے ہمارے نوافل روزے کسرت سے رہتے اور جب ہمارے امال پیش کیے جاتے رب کے دربار میں تو اس وقت ابھی ہمیں ہمارا رب روزے کی حالت میں دیکھتا لیکن ہم مسلمانوں نے ساری چیزوں کو ترک کر دیا صرف ایک جھوٹی روایت کو لے کر کے بیٹھ شابان کی پندرہ تاریخ کا روزہ اور پندرہویں رات کے بعد پورا رم سے کا مہینہ ہم نے ایک غیر سابق شدہ چیزوں کے پیچھے پر وقت ظاہر کر دیا بات اصل ہے آج امت کا مزاج بنا ہوا ہے کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں ہوتا اور جس کا حکم ہوتا ہے وہ نظر انداز کر دیتے چھوڑ دیتے تو دوستو شابان کے مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ یہ انتظار نہ کرو اگلا سامان جو ہمیں کے خوشی اللہ مل جاتے ہیں ہر آدمی جتنا نواز روزہ نواز روزہ رکھ سکتا رکھے اور روزے کا اہتمام کرے اور اللہ رب الدمی کے پابندی کرے ہاں رمضان بالکل قریب آ جائے رمضان بالکل قریب جا آ جائے تو اللہ رسول نے ساتھ پھر شعبان کو روزے نہ رکھو تاکہ دو چار دن کھا پی کر کے آرام کر کے پھر ماہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ نمبر تین میرے بھائیوں اس مہینے میں خاص طور سے نیک امال کی پابندی کی جائے ہم جتنا زیادہ پابندی کریں گے اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا ہی ضرور ضوابط دے گا رب العالمین آدمی نے ساتھ کوئی ایک دو دن کی عبادت نہیں کوئی سیزن کی عبادت نہیں ہفتے میں صرف ایک دن اللہ کو یاد کر لے جمعہ پہننے کے لیے آ جائیں اور پورا ہفتہ سوئے پڑے رہ نئے حرام کاریاں کرتے رہیں ایسا نہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیک امال اور احتجاج کرتے رب حکم دیا ہے ان كتاب اللہ جو اللہ تعالی کی کتاب کی پابندی کرتے ہیں تلاوت کی پابندی کرتے ہیں ایک دو دن نہیں انہوں نے اپنی ایک عادت بنا رکھی ہے روٹین بنا رکھی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو روزانہ زیادہ زیادہ جو وقت ملتا ہے تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑے رہتے ہیں نمبر دو وہ وقت کا نماز کی پابندی کرتے ہیں اور فرائض کے ساتھ نواز کا بھی اہتمام ہی کرتے ہیں نماز تلاوت قرآن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز کی پابندی نمبر تین مار پکو میں بک رہا ہوں روم اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے رشت حلال کو خرچ کرتے ہیں سکاٹ بھی نکالتے ہیں صدقات بھی نکالتے ہیں نفلی صدقات اور خیرات کا بھی اہتمام کرتے ہیں رب العادی نے فرمایا یہ میرے ایمان والے بندے جنہوں نے تین اعمال کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی سلامت اور نماز کی پابندی اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا رہے رب العادی نے فرمایا یار چون تجارت انہوں نے رب کے ساتھ ایسا بزنس کیا ہے جس میں کبھی کوئی خسارہ نہیں ہے اجورہم من فضلی اللہ رب العالمین ان کو پورا پورا بدلہ دے گا ان کی نیکیوں کا اور نیتوں کا بدلہ دے دینے کے بعد اپنے فضل و وم سے مزید اللہ اتنا نواز دے گا جتنا عمل نہیں کیا ہے اس سے کہیں زیادہ نیک مار کا ثواب اللہ انہیں دے دے گا اللہ تعالی ہم سب ان باتوں کو عمل کرنے کے تو بھی نسی فرمائی اکول سچر اللہ کل ندمبے وہاں کو ہوئی رہے الحمد للہ وقفا چوتھی چیز بڑی اہم ہے اس مہینے میں ہمیں چاہیے کثرت سے ہم توبہ استفار کریں خوب کثرت سے توبہ استفار کریں بھادوں کے اندر آتا ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو گناہوں سے معاف کرتے ہیں ان کی مفرت فرما دیتے ہیں لیکن اس لیے ہاں ہمیں چاہیے کہ رمضان شروع ہونے کے پہلے پہلے ہم اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے ہم معاف کرا نفرت سے رمضان کے مہینے میں داخل ہو تو گناوں سے ویسے ہی پاک صاف ہو کر کے داخل ہو جیسے آج کی نماز پڑھنے کے لیے نہا کر کے دھل کر کے پاک ہو کر کے اللہ تعالی کے گھر میں آئے تاکہ تاکہ چمہے کی برکت سے ہم مالا مال ہو جائیں ایسے ہی سامان کے مہینے میں وہ کثرت سے توبہ استفادار کرو اللہ رب العالمین کے سامنے گر گڑا اور اپنے گناہوں کی مفرت اور بخشش کرا کر کے ماہ رمضان میں داخل ہو تاکہ بھائیوں جب ماہ رمضان میں داخل ہو تو نبی علیہ سراط السلام کے فرمال کے مطابق من وحد له ما من روحماتی جس سے ماہ رمضان کا رو رکھتا تھا ایمان وح کے کے ساتھ اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے لیکن نمبر پانچ ایک چیز اور آخر یاد رکھیں کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں کیونکہ نبی ہر کلمہ گو کی اللہ تعالی مقفرت کر دیتا ہے لیکن دو کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جن کے گناہوں کی مقصرت نہیں کرتا نمبر ایک شرک کرنے والا ہے اور نمبر دو مشاہد اپنے مسلمان بھائیوں سے کینا کفر بخت سے اناج اور نفرت رکھنے والا ہے میرے بھائیوں اپنے عقیدے کو اپنے عمل کو شرک سے پاک کرو اور اپنے سینے کو بخت سے انات سے نفرت سے ایمان وشمنی دشمنی دعوت سے پاک کرو اللہ تعالی ہمیں ان دونوں چیزوں کی توفیق سے فرمائے الاح اللہ ہم ہمیں جو بیمار ہے صفا کلی عطا فرما دے جو پریشان آم ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے اہٰ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس رہیشدونا اور ان کے امان و انسار کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما انہیں نیک امال کی توفیق سے فرما ہمیشہ نیک یہاں والا بنا ہر منخر ہر براہی ہر غلط کاموں سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے ہاتھوں شیخ سلطان حفرہ اور ان کے ساتھیوں کو ان تمام حضرات کو اللہ ہر بنا ہر آفت سے بچھائے اور ان حضرات سے ہی کام لے جس میں آپ کی رضا ہے امت کی بھلا ہے قوم اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا خر آپ کی نارد آپ کا گدب ہے امت اور بلت کا نقصان اور خسارا ہے قوم اور وطن تباہی میں بڑھواتی ہے سارے اس ملکوں کو بھی اور دنیا کے سارے مسلمان ملکوں کو عمر و امروان کا تہوارہ بنا دے اور جہاں مسلمان اقلیت میں اللہ رب العالمین اکلیت میں بسنے والے مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہو ان کی عزت ان کی اسمت ان کی عزت بالت خرمان اللہ عمین نہ ہو رہے و وہ نہ شروع ہو رہے ہیں اللہ ہمارے جو بھائی اس وقت وفاد پائے ہیں اللہ سب کی مغفرت کر دے اللہ مین ان سے راضی ہو جا کے قبول فرما لے اور میرے اللہ تعالی سے دبا کرو اس وبا اس واقف کو اللہ تعالی جلدی ہٹا لے اللہ مخصوص ولمس عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ امرحان قرما اکبر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میں لائک کو دبانا نہ بھولے آپ کو نئی ویڈیو فراہم ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے